بصر ان کی جمع ابسار اور بصیرت ان کی جمع بصائر رہتی ہے ہاں جی بصر اور بصر جمع بسائی رہتی سے دیکھنے کے لیے بصیرت ان کے لفظ استعمال نہیں ہوتا آن سے دیکھنے کے لیے بصیرت رہتی ہے ہاں جی آن سے دیکھنے کے لیے ابسر تو استعمال ہوتا ہے بصیرت استعمال ہوتا ہے وہ دل کی آنکھوں کا جاتا ہے دل سے درخت کرنے کو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 تو الحمد یہ بات ساج کے ہم یہ پر اتفاق کرتے ہیں بقیہ انشاءاللہ شاء کل خدا صاحب